Assalamu alaikum, fellow learners, today we are going to have a look on the next topic in our lecture number 22, let's have a brief recap and certain questions on our previous lecture, lecture number 21, we have introduced in our last lecture concept, of base, of the the base of the pyramid which is about additional 4 billion people. کہ جو دنیا کی جو پاپولیشن ہے فائیو پوائنٹ سم اس کا آلموسٹ سیونٹی فائیو پرسینٹ جو بیس آف دا پیرامڈ ہے اور اکنامک بیس آف دا پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے کہ جو بیس وائڈر uh, ہوتا ہے اور اس کے اندر چار بلین چار ارب لوگ ریسائڈ کرتے ہیں ان یہ نمبرز ان اٹ سیلف سگنیفیکینٹ تو ہے ہی ایز کمپیئر ٹو دا اوورال آل ورلڈ پاپولیشن سیونٹی فائیو پرسینٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ نمبر صرف اس حوالے سے سگنیفیکینٹ نہیں ہے اور ہم نے جو آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کیں کہ اس کی امپلیکیشن اوور ساری دنیا میں مختلف ریجنس میں اور اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہے کیا ہیں اور یہ بیس ہے ایک آئی ایف سی کی بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے جو کہ ہم نے اس کے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کیں اور آئندہ بھی کچھ لیکچرز میں جو تک یہ ٹاپک کانکلوڈ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس رپورٹ نے بہت ایکسٹینسولی سٹڈی کی ہے اس کو انالائز کیا ہے ریسرچ کیا ہے اور اس میں انہوں نے مختلف سیگمنٹس مختلف سیکٹرس کو ہائی لائٹ کر کے لائک فوڈ لائک ہاؤسنگ انرجی ٹرانسپورٹیشن ہیلتھ اینڈ انکلوڈنگ فائنینشیل سروسز ایز ویل تو یہ اس طرح کی اسٹڈی کی گئی ہے اور اس میں بہت پھر ایکسٹینسو کے اسٹڈیز بھی ہیں مختلف ملکوں کے حوالے سے اور اس رپورٹ کا جو ایک طرح سے کریکس ہے کہ یہ وہ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن جو دنیا کا ہے جو کہ ایک کے اس میں ہے جو کہ اپ ٹو تھری ڈالر پر انم ان کی ایک طرح سے انکم ہے اور یہ پورٹی ٹریپ کے اندر ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ وہ کیا ہیں ان کو کس طرح کس طریقے سے اس ٹریپ سے نکالا جائے ان کی انکم کس طرح بڑھائی جائے ان کو کس طرح فارمل اکانمی کا جو دنیا کے ریگولیٹڈ سسٹمز ہیں ان کے اندر لایا جائے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ دنیا کے جتنے مختلف ریجنز ہیں چاہے وہ افریقہ ہو ایشیا ہو اس میں لیٹن امریکہ شامل ہے اور اس میں ایسٹرن یورپ ہے اس میں یہ سیگمنٹس کے لوگ رہتے ہیں پھر ان ریجنس کے اندر مختلف ود ان دیٹ کافی ڈفرینسز ہیں سیگمنٹیشن وائز پاپولیشن کا جو ڈیموگرافکس ہے وہ کافی ویری کرتے ہیں لیکن پری ڈومیننٹلی یہ جو سیگمنٹ ہے یہ رولر ایریا میں بیس کرتا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کے بھی کیس میں کہ رولر ایریا کے کیا پرابلمز ہیں کیا مسائل ہیں ایس کمپیئر ٹو اربن یا جو ٹاؤنس کہہ یا سٹیز کہہ تو یہ وہی چیز ہے جس نے ایک طرح سے ان کو ہائی کیا ہے اور اس رپورٹ میں ہم نے شروع میں آپ کے ساتھ ان کی ان میٹ کی بات کی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ جو ان کا سبسسٹنس اور جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو وہ ٹریپ میں ہیں انفارمیلٹی ہے جو ان کے ارد گرد وہ ان کو ایک طرح سے ٹریپ ہے جس کے وجہ سے نکل نہیں پاتے پر تیسرا جو ایک اہم ایلیمنٹ تھا جو کاؤنٹر انٹیو ہے کہ بینگ پوئر یو ہیو ٹو پے اے سرٹن کاسٹ جو کہ عام تاثر ہے کہ وہی جو غریب ہے وہ غریب ہے لیکن غریب ہونے کی بھی آپ کو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہوئی اور اس کی مثالیں دی گئیں کہ کس طرح جو پور ہوتے ہیں ان کو انفیریئر کوالٹی ملتی ہے ان ٹرمز آف اف دے آر بائنگ سم گڈس پروڈکٹس اور کوئی سروسز اویل کر رہے ہیں کیونکہ ان کی آپ کہہ لیں کہ جو پرچیزنگ پاور کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی تو یہ ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئیں تو ضرورت اس چیز کے محدود محسوس کی گئی کہ اب ان کو اس ٹریپ سے کس طرح نکالا جائے تو اس میں جو نیکسٹ آئٹم تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا وہ ہے مارکیٹ بیسڈ اپروچ فار پاورٹی رڈکشن بٹ بیفور ڈوئنگ دیٹ لیٹس آسک اور سیلف فیو کویشچنس ہیئر ان پاکستان جب ہم کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے کیا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بھی ایشو ہے تو اس کو اگر ہم فگرس کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کی بھی جو میجر پاپولیشن ہے یقیناً وہ اس کا حصہ ہے اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی ٹوٹل ہے تو اس کا اراؤنڈ ایٹی uh, پرسنٹ کا اگر ہم ریشو لیں تو 130 تھرٹی ملین جو ہے نا وہ اس سیگمنٹ کے اندر فال کرتا ہے اور جب ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں اور ہم نے ایک لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی فائنینشیل سروسز سیکٹر میں بینکنگ سیکٹر میں اس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ جو میجر سیگمنٹ آف دا پاپولیشن ہے اس کو فائنینشیل انکلوژن کے کانٹیکس میں ان کو فائنینشلی انکلوڈ کیا جائے تاکہ وہ جو فائنینشیل سیکٹر کی سروسز ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور فارمل اکانومی کی طرف آئیں جس کے اپنے فائدے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہم سب جانتے ہیں جو پرابلمز ہیں کہ ایک میجر ہمارا جو اکانومی کا پورشن ہے وہ فارمل ہے جو نان ڈاکومنٹڈ ہے تو اس کے اپنے نقصانات ہیں اس کے اپنے ایک سوشل ایلز ہیں سوسائٹی کی پرابلمز اس سے جنریٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے کہ جی اس سیکٹر کو ہم کیوں اہمیت دے رہے ہیں کیوں توجہ دے رہے ہیں تو بینگ اے ممبر آف دا فائنینشیل کمیونٹی بینکنگ کمیونٹی یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان ایریا کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ کو گیئر اپ کریں اور ہمیں یہ وہ انکوائری پروسیس کو انیشیٹ کرنا ہے جو کہ کئی دفعہ آپ سے کہا گیا ہے کہ لرننگ کا جو پروسیس ہے اس میں انکوائری should بی این آن گوئنگ سارٹ آف اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ایک میکینیکل وے میں نہیں کرنی تو اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بی او پی بیس آف دا پرمٹ کے سیگمنٹ کی جب بات کر رہے ہیں اور ہم اس کا ایک اوورویو لے رہے ہیں اور اس کے پھر ہم ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں تو اس میں اس کی امپلیکیشن ہمارے اگر ہم بینکنگ کی بات کرتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اور پھر ہم نے اپنی جو اس معاملے میں اپروچ ہے اگر ہم بینکنگ کی یہ صرف لے لیں اور میں نے جیسے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کی ایک طرح سے امفسس کا تو ہم اس میں کس طرح کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس پاورٹی ایلیویشن کو اس کو ریڈیوس کرنے میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انڈیویجولی یہ نہ سوچیں کہ کیا میں انڈیویجولی کر سکتا ہوں یا نہیں بلکہ ظاہر ہے ہر انڈیویجل جب اپنی اس سوچ کو آگے لے کے چلے گا تو وہ کلیکٹیو سوسائٹی کا ایفرٹ جنریٹ ہوگا اور ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ بینگ پارٹ آف دا بینکنگ اور فائنینشیل کمیٹی وی آر اوویسلی ناٹ آؤٹ آف دا سوسائٹی تو اخلاقی طور پر بھی اور رسولی طور پر بھی یہ ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہمارے ملک کے حالات ہماری جو ڈیموگرافکس ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ اس کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں ہم اگر یہ نہ کہیں کہ یہ بات ہم صرف لیٹن امیریکہ کی افریقہ کی یا ایشیا کے دوسری کنٹریز کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں آپ جا کے دیکھیں within the cities اینڈ اگر آپ شہر سے باہر نکلیں جو ہمارے رورل ایریاز ہیں آپ کو یہ جو اس میں چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں جو سچویشن ہے آپ کو بہت واضح طور پہ نظر آئیں گی اور اس وقت ضرورت اس چیز کی آ جاتی ہے کہ ہم کس حد تک ایک ذمہ دار رکن ہے اپنی سوسائٹی کا اور ہمیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمارے یہاں کتنی ایمبیشنز ہے ہماری کیا خواہش ہے اور ہماری جو ابیلٹیز ہیں جو کمپیٹینسیز ہیں جو ہمیں آ, الحمدللہ للہ ایک سوسائٹی میں ایک اچھا اگر مقام ملا ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنی جو فیلو سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کی اس کو ریڈریس کرنے کے لیے ان کی ڈیفیکلٹیز کو ہم کس طرح کریں تو اس قسم کے یہ ایک سوالات ہیں لیکن اس کانٹیکس میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تو اس بریف انٹروڈکشن کے بعد اس بریف ریکیپ آف دا پریویس لیکچر لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ ٹاپک آف دس آن گوئنگ ٹاپک آف دس وچ از دا مارکیٹ بیسڈ اپروچ فار پاورٹی ریڈکشن اس کا ہم نے جیسے آپ سے بتایا کہ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب اس سیگمنٹ میں بی او پی کے سیگمنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پرابلمس آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہم نے ان کی ان میٹ کی بات کر لی ہم نے ان کی جو ٹریپس ہیں انفارمیلٹی کے کے اور ان کا بینگ دی کاسٹ آف بینگ پوئر وہی سامنے آ گیا. تو اب کرنا کیا چاہیے تو ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ ہم جو ہیں اس چیز کو دیکھیں کہ اس مارکیٹ بیس اپروچ کو ہم اپلائی کریں اور یہ مارکیٹ بیس اپروچ ہے کیا اور ہم اس کو کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کی جو دوسرے پلیئرز ہیں اس پہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے تو واٹ از بیسیکلی دا مارکیٹ بیسڈ اپروچ مارکیٹ بیس اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی تک جو یہ سیکٹر تھا اس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ یا پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ کی ایک طرح سے عمل دخل تھا اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس طرف توجہ اس حوالے سے بھی نہیں دی کہ وہ ان کے خیال سے کہ اس سیکٹر کے اندر بزنس ریشنل نہیں ہے ایٹ دی اینڈ اف دا ڈے ان کی سوچ انفارچونیٹلی اس حد تک محدود تھی کہ انہوں نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور بلکہ وہ اس تاثر کا شکار رہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ان کا خیال تھا کہ وہ اس سوسائٹی میں کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو مارکیٹ بیس اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر کتنا ہڈن پوٹینشیل ہے اس کے اندر جس کو کہا جاتا ہے کہ ہڈن پرچیزنگ پاور ہے دیر از اے کانسیپٹ آف ڈیٹ کیپیٹل ان دس پرٹیکولر سیگمنٹ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کانسیپٹ ہے اس میں پیرو کا ایک نوٹڈ اکانومسٹ ہے جی سوٹو اس نے ایک بڑی اس فیلڈ میں کام کیا ہے اور اس کی ریسرچ اور اسٹڈی نے بتایا ہے کہ یہ جو سیگمنٹ ہے بیس آف دا پیرامٹ کا جو پاورٹی کا اس کے اندر جو ایسیٹس ہیں وہ بہت ہیں اس ایسیٹس میں ایک ہڈن ویلت ہے آپ اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ جو کیپیٹل ہے وہاں پر وہ ڈیڈ ہے ایک طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہے آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو اس کے بینیفٹ ہوں گے اس اس کی جو ریسرچ اور اسٹڈی تھی آف ٹویلو لیٹن امریکن کنٹریز اس نے اس ایک طرح سے ہائی لائٹ کیا کہ اس کے اندر جو ایسٹس ہیں جو ویلتھ ہیں اٹ از ٹو دی ٹیون آف ون پوائنٹ ٹو ٹریلین ڈالرس کہ وہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ کتنا اگر اس اماؤنٹ کو اور صرف مخصوص لیٹن امیرکن کنٹریز کے آپ اس کو رکھ مدنظر رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کتنا یہاں پر ایک ہڈن پوٹینشیل ہے تو اس فگرس کو اور یہ پیٹرن ظاہر ہے ایک طرح سے ریپیٹ ہو رہا ہے افریقہ میں بھی ایشیا میں بھی اور ایسٹرن یورپ میں بھی جو ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ بی او کی پی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں مختلف ریجنز میں تو جب ہم اس فگرز پہ نظر ڈالتے ہیں جب ہم اس ریسرچ اور اسٹڈی کی اس فائنڈنگز کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہم ایک ہڈن اس کو جو ہے جو ایک طرح سے مس کر رہے ہیں ہم اس کو لیوریج نہیں کر پا رہے اگر ہم یہاں لفظ ایکسپلائٹ کرنے کا نہ استعمال کریں جس سے ایک نیگیٹو کونوٹیشن سامنے آتا ہے بٹ وی کین لیوریج دس hidden پوٹینشیل دس ہڈن پرچیزنگ پاور آف دس تو اس کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو مارکیٹ بیسڈ اپروچ کی جو آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ہے وہ سامنے آتی ہے مارکیٹ بیس اپروچ میں یہ ہے وچ از کوائٹ ڈسٹنکٹ فرام دا ادر ٹریڈیشنل اپروچز ٹریڈیشنل اپروچز میں ایکچولی کیا چیز ہوتی تھی اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ جی جو پوئرز ہیں یہ جو یہ سیگمنٹ ہے ان کو صرف ایڈ کی ضرورت ہے ان کو صرف چیریٹی کی ضرورت ہے اور ان کو ہم اسی طرح ہیلپ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ان کو آ, آ, وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس ٹریڈیشنل اپروچز نے ان کو ٹیمپریریلی ہیلپ کیا لیکن ناٹ آن اے سسٹینیبل بیسس مارکیٹ بیس اپروچ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کی جو کمپیٹینسیز ہیں ان کی جو ہڈن ایسیٹس ہیں جو ان کی ہڈن پرچیزنگ پاور ہے اس کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کیا جائے ان کو سوسائٹی کا جو فارمل سوسائٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائے تاکہ جو ان کی یہ سارے جو پوزیٹو پوائنٹس ہیں جو ان کی اسٹرینتھس ہیں ان کو ایک طرح سے لیوریج کیا جائے تو اس میں جب ایڈ کے حوالے سے بات ہوئی چیریٹی کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں وہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو ایک فیمس آپ لوگوں نے سینگ سنی ہوگی کہ گیو مین اے فش یو فیڈ him فار اے ڈے ٹیچ him ہاؤ ٹو فش یو فیڈ him فار اے لائف ٹائم تو یہ کانسیپٹ یہاں مارکیٹ بیس اپروچ کا یہی ہے کہ آپ ان کو ایڈ یا چیریٹی نہیں دیں بلکہ ان کی اس طرح ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ جسے کہتے ہیں نا خود کھڑا ہوں کھڑے ہوں اور اپنے زندگی کی جو آگے بڑھانے کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں ان کے اندر جو ہنر ہے جو ان کے آپ کہہ لیں کہ ایسٹس ہیں جو ہڈن ایسٹس ہیں ان کو لیوریج کیا جائے تو مارکیٹ بیس اپروچ یہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس نے ظاہر ہے ایڈ اور اس کے حوالے سے بات کی تو اگر مارکیٹ بیسڈ اپروچ کو جو اب آپ ایک طرح سے اڈاپٹ کریں گے تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا ظاہر ہے عمل دخل آئے گا پرائیویٹ سیکٹر جو ان اے وے ایفیشنٹ ہے وہ اپنے ریسورسز کو بہتر طور پر ڈپلوائے کرنا جانتا ہے ان کے پاس اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں کہ یس yes, ایک پروفٹ باٹم لائن کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ ان کو انسینٹو دیتا ہے تو وائی ناٹ آئی مین اگر وہ آتے ہیں اپنے اس کو پرپز کو سرو کرتے ہوئے ان کو بھی سرو کرتے ہیں تو اس میں ہام کیا ہے اور اس میں اس ایفیشنسی کی وجہ سے جیسے کہ ہم نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ جو مونوپلسٹک اور یہ کہ انفیشینٹ مارکیٹ پریکٹیسز ہیں ان سے آپ کو ایک طرح سے چھٹکارہ ملے گا اور یہ جو اس سیگمنٹ کے لوگ ہیں ان کے جو ہم نے آپ کو بھی کا ذکر کیا ہڈن اسٹرینٹس کی بات کی ان کو لیوریج کرنے کا موقع ملے گا ساتھ ساتھ اس میں جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مارکیٹ بیس اپروچ کو انکریج کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے پھر ہم نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کی تو جب اگر مارکیٹ بیس اپروچ پورے طور پر یا کسی حد تک امپلیمنٹ ہوگی تو ظاہر ہے ہر سیکٹر کی ہر پرابلمس مارکیٹ بیس اپروچ سے نہیں سالو ہو سکتی لیکن اس کا ڈیولپمنٹ سیکٹرس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اس سیکٹرس یا اس سیگمنٹس کو یا ان ایریاز کو ٹارگیٹ کریں جہاں مارکیٹ بیسڈ اپروچ کے لیے فی الحال ابھی گنجائش نہیں ہے یا اس کے لیے فی الحال اپارچونیٹیز نہیں ہیں یہاں وہ اپلائی نہیں ہو سکتی سولوشنز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے سے جو ایک سارا پریشر تھا گورنمنٹ پہ پبلک سیکٹر پہ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ وہ ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا وہ ایک اس کا جو اسپریڈ آئے گا اس کا ہیلدی وہ ہوگا اچھا پھر آپ جب مارکیٹ بیس اپروچ کی بات کریں گے تو اس کا فردر کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اس میں جو کنزیومرس ہوتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر جس کو ہم پورٹی ٹریپ کے اندر کہتے ہیں اور اس میں ہم دوبارہ امفرسائز کریں گے یہاں ایس سچ سبجیکٹ جو ڈسکشن کا ہے وہ پورٹی نہیں ہے ان کی غربت نہیں ہے بلکہ غربت کے جو سرکمسٹانسیز ہیں جو غربت کو جو چیزیں ایک طرح سے جنریٹ کرتی ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی ان کنسٹینٹس کو ایک طرح سے ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے تو جب یہ دیکھا گیا تو یہ بھی اس چیز سامنے آئی کہ اس سیگمنٹس کے لوگ ایکولی اکولی دیکھا جائے تو کمپیٹنٹ ہیں اکولی وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ضرورت ہیں جو ویلدیئر سیگمنٹس کے لوگوں کی ہیں تو ان چیزوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ لیوریج کرنے کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے ڈیورنگ دیئر ڈیلی لائف وہ ٹرانس ٹرانزیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں فوڈ پر الیکٹریسٹی پر دوسری چیزوں پر اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیش میں بہت ڈیلنگ کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے ان وے جو ان کی وے آف لائف ہے وہ دوسرے سیگمنٹ جو ویل سیگمنٹ سے مختلف نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ذہنی طور پر مینٹلی اور دوسرے بھی ان کو اس سے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتے ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب مارکیٹ بیس اپروچ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اس کو سامنے لایا جائے گا تو وہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہوں گی ان کو موقع ملے گا اینڈ دے آر ایٹ دا سیم ٹائم اس ریسرچ اسٹڈی نے جو پروف کیا ہے کہ اس سیگمنٹ کے وہ لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپ ٹو تھری تھاؤزینڈ ڈالرس کے لیول پہ ہیں پورٹی میں دے آر دیم سیل پروڈیوسرز اینڈ کنزیومرس دس از ویری امپورٹنٹ ون ہیز ٹو کہ ہم جب بار بار کنزیومرز کی بات کرتے ہیں پروڈیوسرز کی بات کرتے ہیں تو اسی سیگمنٹ کے اندر بہت ہیوج uh, اماؤنٹ جو ہے جو ہیوج نمبرز ہیں دے آر کانسٹیوٹنگ دیمسلس ایز کنزیومر اینڈ پروڈیوسرس تو وائی ناٹ ہم یہ صرف سوچ کے اپنی سوچ محدود سوچ کے ساتھ کہ ان کا تو چونکہ انکم لیول 3000 ڈالر یا اس سے نیچے ہے ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ڈائنامکس کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ بھائی یہ لوگ تو خود کنزیومرز ہیں یہ لوگ خود پروڈیوسرز ہیں وہ اپنا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ہینڈیکرافٹ اپنی لیبر ایکسچینج کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ جو کام کرتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کنزیومر ان کے ہونے کا ان کے پروڈیوسر ہونے کا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو لیوریج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پروپرلی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بات صرف امپلائمنٹ کے نہیں ہو رہی کہ آپ نے کسی کو جاب دے دینی ہے مارکیٹ بیس اپروچ میں جب پرائیویٹ سیکٹر انٹروڈیوس ہوگا یہ سامنے آئے گا تو اس میں جاب جو اپورچونٹیز تو کریٹ ہوں گی اس میں بہت سے جابلیس جو ہیں ان کو یہاں موقع ملے گا انمپلائمنٹ ریٹ کے اوپر اس کا پازیٹو امپیکٹ آئے گا لیکن جو بزنسز ہیں وہ جو فارمل اکانومی میں آئیں گی تو اس کی جو ایک نگیٹو جو ہے امپلیکیشنز ہیں جو اس کے ایڈورس امپیکٹ ہیں اس کو اگر آپ المنیٹ نہ کر سکیں تو کم از کم اس کو ریڈیوس کرنے میں موقع ملے گا کہ وہ بزنسز وہ چھوٹے چھوٹے آپ جسے کہہ لیں کہ جس میں فشری بھی شامل ہے جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے جس میں شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ہینڈیکرافٹس کی ہے ان کو جو فارمل اکانومی کے ساتھ مارکیٹ بیس میں انٹیگریٹ کیا جائے گا تو ان کو یہ موقع ملے گا کہ ان کے ساتھ جو ایکسیسز جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ مڈل مین جو ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اس کا عمل دخل ایک طرح سے کم ہو جائے گا اور یہ فارملائز ہونے سے ظاہر ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو اگر بزنس ہیں تو پروپر ان کا سیٹ اپ آ جائے گا دے کین ہیو ایکسیس ٹو بینکنگ دے کین ہیو ٹو فائنینشیل سروسز دے کین ایون ہیو ایکسیس ٹو سم ادر ایریاز جو کہ ان کو نارملی اویلیبل نہیں ہوتے پھر بات ہو رہی ہے ڈاکومنٹیشن کی ٹائٹل کی کہ اگر ان کی بزنسز ہے اگر ان کی place of business ہے جب place of living ہے اگر اس کے پراپر ٹائٹل ڈاکومنٹس نہیں ہے وہ جہاں رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں وہ ان آتھورائزڈ لیگل ہے تو یہ مارکیٹ بیس آنے سے اس چیز کا بھی امفسس ہوگا کہ ان کو اس حوالے سے انٹیگریٹ کیا جائے ان کے ان جو فیکٹرز ہیں ان کو فارمل اس میں لایا جائے تاکہ جب یہ ایک فارمل بیس بنے گی تو ان کو بھی اس کے بینیفٹ لینے کا موقع ملے گا اس میں ساتھ ساتھ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وہ فارمل اکانومی کا حصہ بنیں گے تو جو بہت سی بڑی کمپنیاں ہیں جو ان کے ویلیو چینز ہیں جس کے اندر اگر یہ آ جائیں تو اس سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پروڈیوسرز ان ٹرمز آف کنزیومرز تو یہ سب جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ بیس اپروچ کی کیا اہمیت ہے اچھا یہاں بات وہی آتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے ایک ویو ہے اور ظاہر ہے اس کے کچھ اوپوننٹس بھی ہیں کچھ کریٹکس بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ایک دوسرا سارٹ آف اپروچ لی گئی ہے پورز کو ایکسپلائٹ کرنے کی اور ان کے نزدیک یہ انفیئر ہے کہ جی مارکیٹ بیس اپروچ پرائیویٹ سیکٹر یہاں آ کر ان کے عمل دخل کو بڑھا کے آپ ایک طرح سے پورز کو ایکسپلائٹ کریں گے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہاں ہم نے بار بار لفظ لیوریج کا استعمال کیا ہے یہ جو کریٹکس ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ لیوریج کا کانسیپٹ یہاں غلط ہے بلکہ یہاں پر پورز کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا ان کی جو ورنوبلٹیز ہیں جو ان کی ویکنیسز ہیں ان کو کر کے پرائیویٹ سیکٹر اپنے ایک طرح سے پروفٹ بڑھائے گا اپنے کافرس کو مزید زیادہ بھرے گا تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو کرٹکس ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ویو پوائنٹ ہے دے ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز دے ہیو دیئر اون ریزنس اینڈ دے آبویسلی برنگ ایویڈنسز ٹو دیٹ کہ وہ اس اپروچ کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے پروپننٹ ہیں جو اس کو فیور کرتے ہیں ان کا اس کریٹیسم کے مقابلے میں جو ایک جواب آتا ہے جو رسپانس آتا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی اس سیکٹر میں آلریڈی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے جو مڈل مین ہیں اگر ہم فائنانس کی بات کریں تو منی لینڈر جو ہوتا ہے وہ جس ٹرمس پہ ان کو پیسے دیتا ہے جو ان کو ڈیل کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں یا دوسرا مڈل مین ہے جو ان کی سروسز کو ان کے پروڈکٹس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو فیئر پرائس نہیں دیتا اور ان کے Uh, جو کہنا چاہیے ان کو ریٹرن نہیں ملتا تو یہ ایلیمنٹ آف ایکسپلورٹیشن از آلریڈی یہ جو کرٹکس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر بجائے پرائیویٹ سیکٹر جو کہ پروفٹ موٹیف کے ساتھ آ رہا ہے گورنمنٹ کو اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو آنا چاہیے اور وہ اس کے اندر کام کریں اور وہ ان کی جو ضروریات کو کریں ظاہر ہے پھر اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا گورنمنٹ خاص طور پہ ان کنٹریز لائک دس چونکہ گورنمنٹ بھی یہاں کا حصہ ہیں وہ سوسائٹی سے الگ نہیں ہے کیا وہ اتنے ایفیشینٹ ہیں کیا وہ ان کے جو ریسورسز ہیں اور وہ اس حد تک گیئر اپ ہیں کہ جو انارمٹی آف دا سچویشن ہے کیونکہ ان کے پاس اور بھی گورنمنٹ کے پاس مسائلز ہوتے ہیں جس پہ چیلنجز پہ گورنمنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں ان ایریاز میں تو وہ ان کے اوپر پھر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے پبلک سیکٹر کے اوپر اور ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی بھی اپنی ایک کنسٹینٹس ہیں ریسورس کے اور ان کی اپنی آپ کہہ لیں اپروچ کی بات ہے اور اس کے مختلف آپ کہہ لیں کہ ان کو جب مدنظر رکھتے ہیں تو جو اس اسکول آف تھاٹ کے جو مارکیٹ بیس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بلکہ اس میں ایفیشنسیز کا ایلیمنٹ اور اس میں اس فیکٹرز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہ جو ایک طرح سے کرٹیسزم ہے اس کا جو اس کا اوپوننٹ ہے اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یقیناً اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے اور آپ جب رپورٹ دیکھیں گے ڈیٹیل میں تو آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی اور اس میں جو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر پرسپیکٹو کو ایک اس کے اندر دیکھا جائے اور اس کے اندر کوئی ججمنٹ فارم کرنے کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ جو پرسپیکٹو ہے اس کی انگریڈینٹس کیا ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں اور ظاہر جو پرسپیکٹو دے رہا ہے اس کا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ تو نہیں ہے یہاں اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ بیسڈ اپروچ کے جو پروپرنٹ ہیں یا اس کے کریٹکس ہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس ان کا رول کیا ہے وہ کس اسٹیج پہ ہیں یا ان کا اسٹیٹس کیا ہے تو وہ جو یہ کر رہے ہیں ان پہ کوئی ان کا سیلف انٹرسٹ تو نہیں ہے اور وہ ججمنٹل اگر ہم آپ بات کریں کہ اچھا جی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک دم سے ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بلائنڈلی مارکیٹ بیس اپروچ کو فالو کرنا شروع کریں یا ہم پھر کریٹکس کو ایک دم سے ایکسپٹ کر لیں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگ ان ا میکرو وے وی ہیو ٹو لک ایٹ دا تھنگز ان اے براڈر سینس سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی جو ڈائنمکس ہیں جو اس کے اندر چیزیں جو فنکشن کرتی وہ کیا ہیں تو مارکیٹ بیس اپروچ کے حوالے سے جو بار بار کہا جایا تو اس میں یہی تھا کہ اس کو جب امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس میں جو پروڈکٹیو ریسورسز ہیں سوسائٹی کے ان کے خیال سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ان کی جو جنریشن ہوگی اور اس میں جو انفیشنسیز ہیں جو ان کے نہ ہونے سے ہیں اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہے جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ بھی ہوں گے اور ایک کمپیٹیو ایلیمنٹ بھی آئے گا کمپیٹیو ایلیمنٹ ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتا ہے کہ خاص حصہ ہے اور کمپیٹیو ایلیمنٹ کے آنے سے جو نئے پروڈکٹس نئے سروسز انٹروڈیوس ہوں گے تو اس کا بینیفٹ اس سیگمنٹ کے لوگوں کو بھی ملے گا تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو اپروچ ہے جو مارکیٹ بیسڈ اپروچ ہے اس میں یہ ایلیمنٹ بھی بہت اہم ہے کہ جب آپ کمپٹیشن کو لے کے آئیں گے اور ظاہر ہے اس میں ان کا پروفٹ موٹو بھی ہے تو وہ جو اس میں اسٹرینتھن کرے گا اس فیکٹر کو کہ جی وہ لوگ بہتر سروسز بہتر پروڈکٹس اور بہتر آفرنگس دیتے ہیں اور کمنگ اپ ودے ناول آئیڈیاز نیو آئیڈیاز اور انوویشن کے ساتھ تاکہ اس کو بہتر سرو کر سکیں کیونکہ اس میں پھر آنے کے بعد ان کے سروائول کا بھی اور ان کے آخر آگے جانے کا بھی اسی کے اوپر دار مدار ہوگا کہ وہ کتنے پرو ایکٹیو ہیں کتنے رسپانسو ہیں ان کے نیڈس کے لیے تو جب ہم نے یہ پروفٹ مارکیٹ بیس اپروچ کی بات کی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سیکٹر کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اوور اے پیریڈ انٹرسٹ آہستہ آہستہ جنریٹ ہونا شروع ہے مختلف کنٹریز میں ان کی مثالیں دی گئیں مختلف ریجنز میں ملٹا نیشنل کمپنیز نیشنل کمپنیز وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹس کر رہی ہیں فوڈ سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں ایون فائنینشیل سروسز میں اور ان کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہوا ہے جیسے میکسیکو میں دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کی ایک بہت بڑی جو ریٹیل مارٹ ریٹیل کا جو چین کا جو نیٹ ورک ہے انہوں نے میکسیکو گورنمنٹ سے اجازت مانگی ہے ریٹیل بینک اسٹیبلش کرنے کی جو کہ ان کا لنک ان کے اسٹورز آل اوور دا کنٹری ہوگا ان کو ریگولیٹری پرمیشن مل گئی ہے یہ ابھی بگننگ ہے اس کا خیال ہے لوگوں کا کہ اس کو دیکھا دیکھی دوسرے ملکوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا کہ ہم نے جو ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ نان ٹریڈیشنل پلیئر ول بی انٹرنگ ان دا بینکنگ سیکٹر اور یہاں جو اس سیکٹر کی جو بینکنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کی فائنینشیل نیڈس کے لیے جو موجودہ بینکر ہیں ان کو الرٹ ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ جو نان ٹریڈیشنل بینکنگ سیکٹرز ہیں جن کا بینکنگ سے تعلق نہیں ہے ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ان کے پاس وہ نالج ان کی وہ ایسٹ بیس ان کے وہ ریسورسز ایسے ہیں کہ وہ اس سیکٹر میں آ کے ایک امپیکٹ ڈال سکتے ہیں اور مارکیٹ شیئر لے سکتے ہیں اور جو ہڈن اپرچونیٹیز ہیں جو انڈر لائنگ ہیں ان کو ان کیش کر سکتے ہیں تو ان اے وے آپ کہہ لیں کہ بال از ان دیٹ آف دا بینکرس to stand up and understand the need of the r ke wo kis had tak responsive hain kis had tak proactive hain kya wo open field to nahi chhod raha hai un logon ke liye to zarurat is cheez ki hai ki bankers bhi is kisi cheez ko actively consider kare aur apni soch ke andar tabdili laaye aur apna jo unka mindset hai jo mental models ki hum baat karte hain usko aap ek tarah se dekhe ki wo unko kis had tak mahdood kar raha hai is segment ko is sector ko approach karne ke liye iske sath وہ ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس جو کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے دیکھا گیا ہے کہ جو ریفارمز پچھلے دنوں کچھ آئی ہیں اور اس رپورٹ میں انہوں نے مس ایک ایگزامپل دی ہے ایل ال سیلوڈا جو کنٹری ہے کہ وہاں پر جو کہ رولز اور ریگولیشن تھے ایک نئی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس میں ایک وقت میں ریفارم سے پہلے تقریبا 130 دن لگتے تھے اپروول گین کرنے میں اور اس میں ملٹیپل جو آپ کہہ لیں کہ سورسز ہوتے تھے ملٹیپل جگہوں پہ جانا پڑتا تھا اب کے بعد انہوں نے اس کو ایک طرح سے بہت کنسنٹریٹ کر دیا ہے کنسالیڈیٹ کر دیا ہے اور یہ اپروول 30 20 سے 25 دن کے درمیان آ جاتی ہے اور ان کو صرف چار جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اگر آپ کے علم میں جیسے ہے پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو اس میں اپروول پروسیس ہے اور اس کے اندر جو دوسرے فیکٹرز ہیں کہ جو نئی بزنسز even within the country and overseas جن کے پاس ریسورسز ہیں جو ہمارے ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کو اپنے کیپٹل کو لا کے اور یہاں کی اکنامک ایکٹیویٹی میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ضرورت اس کی ہے کہ جب وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ اور دوسری وجہ سے لوگ فرسٹریٹ ہو کے جو انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ اگین یہاں اس چیز سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کہ اس بی او پی سیگمنٹ کا حصہ ہے جو یہاں کے جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 130 اینڈ تھرٹی ملین پیپل جو لوگ ہیں وہ اس کا حصہ ہیں تو مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اپورچونیٹیز ہیں یہاں پر بھی ہڈن پوٹینشیل ہے یہاں پر بھی ڈیٹ کیپیٹل ہے یہاں پر بھی وہی سرکمسٹانسز کنسٹنٹس پریویل کرتے ہیں جس کی مثالیں دی گئیں تو وہ جو اوورسیز انویسٹرز ہیں یا اوورسیز جو آنا چاہتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے اندر امپروومنٹ لی جائے جو اپروول پروسیسز ہیں اس کو اسٹریم لائن کیا جائے تو یہ ایک آسپیکٹ ہے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ اور جس طرح بار بار گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں شامل ہے ایون جو دوسری بھی جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس کا حصہ ہے دس از آن ریکارڈ کہ پاکستان شڈ انکریج اوورسیز انویسٹمنٹ اوورسیز پیپل کمنگ ہیئر اینڈ انویسٹنگ کیونکہ ہمارے یہاں کیپٹل کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں پروفیشنل نو ہاؤ کی شارٹیج ہے تو وائی ناٹ آئی مین تو ضرورت اس چیز کی اگر ہم پاکستان کے کیس کو مد نظر رکھیں کہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے جو ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جو ہاسپٹیبل ہو اور ان کو ہیلپ کرے تاکہ لوگوں میں انکریجمنٹ پیدا ہو وہ انٹیٹیز جو آنا چاہتی ہیں ایون لوکلی جو ہمارے ادارے ہیں جو اس سیکٹر کے اندر وینچر کرنا چاہتے ہیں جو اپنی ایکسپرٹیز جن کے پاس ریسورسز ہیں کیپٹل ہے وہ آ, آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کو ایک اس طرح جو اپروول پروسیس ہے جیسے کہتے ہیں کہ جو منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹس ہیں یا بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے جو مختلف آرٹیکلز ہیں جہاں ان کو ایک طرح سے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان سارے ایریاز کو دیکھا جائے اور جو بزنس کی جو کمیونٹی ہے خاص طور پہ اس میں چیمبرز آف کامرس کا رول بہت اہم ہے ان کو چاہیے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں اور انکریج کریں اپنے ممبرس کو کہ وہ ان ایریز کی طرف آئیں مختلف سیگمنٹس مختلف انڈسٹریز کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں اور رولر ایریاز کو نگلیکٹ نہ کریں کیونکہ یہ بہت ایک ایزی وے آؤٹ ہے کہ آپ اپنی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا ایون آپ جاب شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ شہر کا رخ کرتے ہیں آپ سٹیز کی طرف آتے ہیں آپ ایک طرح سے رورل ایریاز کو لو ہم نے انڈیا کے کیس میں دیکھا تھا کہ اربنائزیشن کا کانٹیکٹ ضرور ہے لیکن وہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو موجودہ گاؤں ہیں وہ ایک شہر کا ایک طرح سے نقشہ اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں تو پاکستان میں بھی, بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ رولر ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہو وہاں کی جو آپ کہہ گے دوسرے ایریاز بزنس وائز اور جہاں وہاں کا پوٹینشل ہے تو پھر لوگوں کو جو مائیگریشن ہے ٹورڈز دا سٹیز وہ کم ہو جائے گا اور وہیں کے جو انڈیجنس ریسورسز ہیں اس کو آپ کو لیوریج کرنے کا موقع ملے گا اور اوور آل کنٹری کی جو آپ کہہ لیں کہ اکانومک پروگرس ہے پراسپیرٹی ہے اس کی طرف یہ قدم بڑھے گا تو اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ اسٹریٹجیز جو مختلف ایریاز میں جو کیس اسٹڈیز ہیں اس سے سامنے آئی ہیں وہ کیا ہیں جو اسٹریٹجیز سکسیسفل ہوئی ہیں جن کمپنیز نے جن اداروں نے مختلف ایریاز میں یہ مارکیٹ بیس اپروچ جو اپڈاپٹ کی اور ان کے بعد سکسیس ہوئی تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ انہوں نے بی او پی کو فوکس کیا ہے فوکس کرنے سے مراد یہ ہے کہ دے کیم اپ وتھ یونیک پروڈکٹس یونیک سروسز اینڈ یونیک آفرنگس ود اور ری امیجن کیا ہے اپنے انہوں نے پورے اس کو کہ ان کی ضروریات جو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہیں ظاہر ہے ان سے مختلف ہیں تو آپ نے پروڈکٹس کو اسی طرح ٹیلر کرنا ہے یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ دا باؤنڈریز آف یور ایگزٹنگ بزنس ماڈل اور ہم نے بزنس ماڈل میں بھی یہ چیز امفسائز کی تھی کہ اس میں ضرورت ہے کہ اگر بزنس ماڈل کے کمپونیٹس کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ان میں انوویشن لانے کے لیے اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اگر آپ اس فریم ورک سے واقف ہیں تو یہ اب جہاں ضرورت ہے کہ آپ اپنے جو کور پروسیسز ہیں آپ کی کور کمپیٹینسیز ہیں اس کے آپ بیونڈ جائیں آپ دیکھیں کہ ہم اس کو کس طرح آ, آپ ایک طرح سے ری الائن کر سکتے ہیں اس سیکٹر کے اس کے لیے پھر یہاں پارٹنرشپ کا ذکر ہے کہ جو الائنسیز آپ نے کرنی ہیں آپ نے اگر ہم صرف بینکنگ کی بات کریں تو آپ نے جو ٹریڈیشنل آپ کے پارٹنرز ہیں جو آپ کے ٹریڈیشنل الائز ہیں آپ سے ان سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے ہم نے جو کنزیومر بینکنگ اپرچونٹیز ان ایمرجنگ مارکیٹس میں آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ نان uh, ایک طرح سے جو ٹریڈیشنل الائنسز ہیں آپ نے ان کو ایک طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر کافی کام ہوا ہے حالانکہ ابھی جسے کہتے ہیں نا جسٹ ٹپ آف دا آئس ورک ابھی اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے لیکن جو سکسس سٹوریز ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے it has become a sort of uh, model, an example for others, so that if they start this thing and adopt it, then they will give this thing a win-win situation for them and for others, and there will be a chance for them and for others, and there will be a chance for them to get a chance for them to get a chance for them. Then there will be a second thing successful strategies that have been adopted, the features that have been adopted, کنزیومرس کو جو بی او پی کے جو سیگمنٹ کے ہیں آپ اس کو ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں سروسز کا آپ ان کو سروسز پروڈکٹس کو نوول وے میں ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیکٹرز ہیں مختلف جس میں فوڈ ہے جس میں انرجی ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن ہے آپ اس کے جو ٹرائڈ اینڈ ٹرسٹیڈ جو اسٹیئروٹائپس ہیں اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں آپ کے پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ہیں آپ اپنے پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ایکسس کس حد تک دے رہے ہیں فزیکلی اینڈ فائنینشلی اس کو ہم تھوڑا بعد میں آپ کے ساتھ ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کانسیپٹ کو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوکل ویلو کلیشن کو جنریٹ کریں لوکلائز کریں ویلو جنریشن کا لوکلائزیشن آف ویلیو جنریشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ادارے ایون جس میں بینک بھی شامل ہیں وہ جو لوکل جو گراؤنڈ لیول پہ جو آپ ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے ان کے ساتھ آپ کولوبریٹ کر کے ویلو کو جنریٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کمیونٹی کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں کمیونٹی کو آپ دیکھیں دا ہول کمیونٹی ایز اے کسٹمر اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ رورل ایریاز میں کمیونٹی بانڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو مائکرو فائنانس کے کیس میں جو سکسس سٹوریز ہیں اور خاص طور پہ بنگلہ دیش کی اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو کمیونٹی بانڈس ہیں انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے اس موومنٹ کو گرامین کا جو کانسیپٹ ہے جو گرامین جو موومنٹ ہے جس نے ساری دنیا کو ایک طرح سے ایک طرح سے اٹینشن اپنی طرف لے لی اور اس ماڈل پہ بہت وگریسلی ایکٹیولی مختلف ملکوں میں کام ہو رہا ہے کہ کمیونٹی بانڈز کو آپ نے جو ہے جو اس کی اسٹرینتھس ہیں جو اس کے اندر پازیٹو چیزیں ہیں آپ نے اس کو لیوریج کرنا ہے آپ نے ایک طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے اور ٹریٹنگ دا کمیونٹی از اے کسٹمر ول ہیلپ یو ول یو to understand better and accordingly share the benefits among the community members or community bonds community members ke usme zahir hai jo khas taur pe isko aap fir mazid sub segmentation bhi kar dete hain ki jahan par india mein bhi concept bahut hai indonesia mein bhi hai aur bangladesh mein bhi hai ki wahan mein jo aurte hain wahan ki wo unko kehte hain ki aurte jo hai women folk jo hai unko ek proper representation nahi hai unki ek tarah se participation nahi hai jab اس کانسیپٹ کو وہاں پر لایا گیا تو اس میں دیکھا گیا اس کے بہت پازیٹو ریزلٹس آئے ناٹ اوور فرام دا بینکنگ پوائنٹ آف ویو فرام دا انڈسٹری وائلڈ آف ویو فرام دا سوشل پوائنٹ آف ویو اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک عورت کا رول ہوتا ہے اس نے کس حد تک مدد دی اور وہاں کی خاص طور پہ جو سکول گوئنگ چلڈرن تھے جن کی uh, انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو لٹریسی کا لیول تھا سکول گوئنگ جو تھا وہ بہت امپروو ہو گیا پھر ڈسیزن میکنگ میں وومن کی انڈیا میں اس کے ایک مثالیں موجود ہیں نے اس پہ کام کیا اور بہت امپورٹنٹ فائنینشیل ڈیسیجن کمیونٹی بیسز پہ وومن ایسوسیشنز وومین گروپس نے لیے تو یہ جو ایک ویلیو کریشن کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے اس کے بعد جو چوتھی چیز آتی ہے وہ پارٹنرشپ وہی جو ہم نے کہی ان کنوینشنل آپ نے این جی اوز کے ساتھ مل کے آپ نے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ اس میں ظاہر ہے ریگولیشن پرمٹنگ اس میں کسی کسی قسم کا بار نہیں ہے کہ آپ اس میں نہیں جا سکتے آپ ان کے ساتھ کولوبریٹ نہیں کر سکتے تو ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ یہ نان کنونشنل پارٹنرشپ کو بھی ایک طرح سے پروموٹ کیا جائے یہ دیکھا جائے کہ آپ نے صرف اگر بینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم صرف ان ایریاز کو یا ان پارٹنرز کو یا ان سورسز کو ٹیپ کریں جن کا بینکنگ یا فائنانس سے تعلق ہے بلکہ ہم نان کنونشنل جس میں ہم ان کی اسٹرینتھس کو ایک طرح سے لیوریج کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہمارے پاس آپ کہتے ہیں ایز بینکر ایکسپرٹیز ہیں لائک ہم کریڈٹ اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہمارے پاس ایک کمپیٹیو کاسٹ آف کیپٹل موجود ہے لیکن ان کے پاس دوسرے جو گراؤنڈ level پہ جو ان کے پاس ہیں جو آپ لاجسٹکس کی بات کرتے ہیں جو کہ اگر ہم ایز اے بینکر کرنے جائیں تو ہمیں اس کو کاسٹ انکر کرنی پڑے گی تو ہم اس کو لیوریج کر سکتے ہیں تو یہ جو پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے اور اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اب جب ہم نے بات کی تھی ایکسیس ٹو سروسز اینڈ پروڈکٹس اس میں ایک جو پہلو سامنے آیا ہے وہ اس ریسرچ نے پروف کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پرسپیکٹو ہے بزنسز کا اس میں ایک بہت زیادہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو پرانا آپ کہہ لیں کہ اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس ایکسس کے حوالے سے پروڈکٹ اینڈ سروسز جو ایک کانسیپٹ ہے جو کہ انوے بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ابھی اس میں کچھ لوگوں نے ایک طرح سے پانی کا رول ادا کیا ہے لیکن ابھی اس میں کافی آپ کہہ لیں کہ ٹائم لگے گا اور اس کی سکسس اسٹوری سامنے آئیں گی اور جب عام ہوں گی تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کریں گے وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا بائر آف مائی پروڈکٹ اور سروسز اس کو جو انہوں نے ری تھنکنگ کی ہے جو ری ریکانسیپٹ کیا ہے کہ بھائی ہو از گوئنگ ٹو یوز مائی پروڈکٹ ہو از گوئنگ ٹو یوز مائی سروسز یہاں کانسیپٹ بائر سے ٹرانسفارم ہو گیا ڈپلوئمنٹ کا کہ جی آپ اپنے سروسز یا اپنے پروڈکٹس کو اس طرح ڈپلوائے کریں کہ یوزرس کون ہیں تو آپ دیکھیں گے اس سے اس تھنکنگ سے ایک شفٹ آ جاتا ہے پھر اس کانسیپٹ میں کہ جب آپ صرف اس حد تک پروڈکٹ اینڈ سروسز کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو از گوئنگ ٹو بائی دین دیٹ کنزیومر ہی اور شی ول بی دا الٹیمیٹ اس میں آپ کا ایک طرح سے مارکیٹنگ کا جو وہ ختم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا پروڈکٹ سیل کر لیا لیکن جب ڈپلائمنٹ کا یا یوز کا کانسیپٹ آئے گا تو یہ جو ایک طرح سے بہت وائڈ ہو جائے گا اور آپ کو یہ اپارچونٹیز ملیں گی کہ آپ کے پروڈکٹ کی یا سروسز کی جو یوزرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گے اس میں پھر ون بائر تک محدود نہیں رہے گا آپ کا پروڈکٹ تو دیکھیے اس پرٹیکولر کانسیپٹ نے ایک کافی اہم تبدیلی لے کے آئی ہے اور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اور اس میں شیئرنگ آف کا کانسیپٹ ہے کہ جو آپ اس کے جو بینیفٹس ہیں اس پروڈکٹس کے یا اس سروسز کے جو بینیفٹس ہیں آپ ایک انڈیویجول تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو ایک سی زیادہ انڈیویجول کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ اس پہ غور کریں تو اٹس اے ویری پاورفل کانسیپٹ جس کانسیپٹ از گیننگ گراؤنڈ اینڈ اس کی مثالیں موجود ہیں بنگلہ دیش میں ہی اس کی مثال موجود ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ایک مشہور نام ہیں انہوں نے موبائل بینکنگ سروسز شروع کی اور انہوں نے اس کو عورتوں سے شروع کیا کہ ان کو ہینڈ سیٹ دیے ایٹ ان اے وے بہت نومینل اس پہ اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس ہینڈ سیٹ سے شیئر کریں جن کے پاس ہینڈ سیٹ نہیں ہے یا جن کے پاس یہ موبائل سیٹ نہیں ہے ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں ود اے ویری نامنل چارجز تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر جیسے پہلے دیکھا گیا تھا اور یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک بائر کو ٹارگیٹ کر کے اپنے پروڈکٹ یا سرویس اس کو سیل کر دیں تو وہ اس کی بینیفٹس اس بائر تک محدود دریا جاتے ہیں اس کسٹمر تک محدود رہ جاتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس مثال سے جو سامنے آتی ہے کہ یہ جو شیئرڈ ایکسیس ہے یا شیئرڈ یوزیج ہے اس نے کس طرح اس کانسیپٹ کو چینج کر دیا اونرشپ کا اور انہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت اہم ایک تبدیلی ہے آپ کی وہ جو تھنکنگ کی کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو سروسز کو محدود نہ رکھیں ایک اونر تک اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ اب دوسرے سیکٹرز میں بھی اس چیز کو وہ کیا جا رہا ہے اور سے میں نے آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری افریقن کنٹریز میں بھی کچھ کمپنیوں نے یہ شیئرٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا وہاں ایک کمپنی نے اپنے ایس ایم ایس میسیجز کے تھرو جو ہے اور انہوں نے ایک طرح سے سروسز پرووائڈ کی انفارمیشن دی وہاں کے فارمرز کو مارکیٹ کنڈیشن کموڈیٹی کی پرائسز تو یہ ساری چیزیں اس طرح آئیں کہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے یا پھر ایک جو اسی سوسائٹی کے اندر اسی معاشرے کے اندر ایک ایسا انٹرپرونر ہے جس کو آپ اپنا پروڈکٹ دے کے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو آگے لیز آؤٹ کریں اس کو آگے لوگوں کو یوز کرنے کے لیے دیں تو یہ ایک تو جہاں اس کی یوسیج کی وجہ سے جو اکنامک بینیفٹ ہیں اس پروڈکٹس کے یا سروسز کے وہ ایک سے زیادہ لوگوں تک چلے جاتے ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بینک ہیں یا جو ادارے ہیں وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کا جو ڈپینڈنسی ہے آن فیو بائرز اس سے بڑھ کر ان کا جو ایک دارا کار کہہ لیں کہ جو سرکل امپروو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان کی جو ڈپینڈیبلٹی ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجل سنگل بار کے اوپر سے وہ کم ہو کے براڈن ہو جاتی ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے تھرو آؤٹ اس سیگمنٹ کے لوگوں کی جو انکم لیول کی والیٹلٹی ہے جو اس کے اندر ایک طرح سے ان ہے وہ اس کو یہاں پر کسی حد تک آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ جب آپ بیانڈ ون بائر جاتے ہیں یوسج کے حوالے سے تو آپ کی پروڈکٹ اینڈ سروسز کو جو پھر آپ کو ظاہر ایسی حوالے سے یہ دیکھنا پڑتا ہے اور سوالات اٹھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا ریونیو پہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اور آپ کا جو بزنس ماڈل ہے آپ اس کو کس طرح ری تھنک کریں گے ریکنسٹرکٹ کریں گے تو یہ جو کنونشنل وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے ہرام سوچ کو جس کو ہم ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے سوچوں پر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں ہم اس کے بیانڈ نہیں سوچتے تو ان پہروں کو ہٹانے کی ضرورت ہے وی شوڈ گو بیونڈ دا کنوینشنل وزڈم وی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ و دی دیز اور یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل نے اس چیز کو ثابت کیا کہ کس طرح اونرشپ کے بجائے آپ شیئرڈ ایکسس یا یوسج پہ جب آئیں گے تو کس طرح آپ کہہ لیں کہ پیراڈائم شفٹ آ جائے گا آپ کے سارے اس میں اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہے کنزیومرس پہ بھی آئے گا اور اس میں جب زیادہ یوزرز آئیں گے زیادہ اس کے کسٹمر ہوں گے تو بیس بڑھے گی اور اس کے آپ کو بینیفٹس ملیں گے ظاہر ہے ان سب چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو اپنے اسٹرکچرل چینجز بھی کچھ لانے پڑیں گے آپ کے سسٹمز کو بھی اکارڈنگلی آپ کو الائن کرنا پڑے گا وہ تو وقت کی ضرورت ہے لیکن اس چیز کو خاص طور پہ اس بی او پی سیگمنٹ میں اپلائی کرنے کے لیے جو کمپنیز نے کیا ہے سکسیس اسٹوریز آپ کے سامنے ہیں گھانا جیسے کنٹری میں اور کانگو جیسی کنٹریز میں یہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اینڈ دے ہیو پروو ویری سکسیسفل اور خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل بینکنگ سیکٹر نے اس میں لیڈ لی ہے اور اس کا ہمارا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اسی اگر کانٹیکٹس کو اسی کو لوکل کنڈیشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپلائی کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں بھی ہمیں اس قسم کی سکسیز اچیو نہ ہوں اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ ٹو مانیٹائز دا جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس سیکٹر کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ آف ایسٹس جو ہڈن ہیں جس کا ویلتھ پوٹینشیل ہے تو اب ضرورت اس چیز کی ہے ان کو مانیٹائز کیا جائے ان کو ایک مانیٹری ویلو دے کے اور اس کے لیے ضرورت وہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی ہے کہ ان کو ڈاکومنٹ کیا جائے اس میں لوگوں کی جو ایکسپرٹیز ہیں جو لوگوں کے آپ کہہ لیں کہ جو اس کے اندر اگر بات یہاں پر وہ کام کر رہے ہیں یا وہ رہ رہے ہیں اس کے جو ٹائٹل ہیں اونرشپ کے اس کو کر کے اس کو سیس کیا جائے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے وہ اکارڈنگلی ایک کولیٹرل کے طور پر کل کو سامنے آتے ہیں جس کے وجہ سے وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں ان کولیٹرل کے بیسس پہ تو یہ کانسیپٹ ہے مانیٹائزیشن کا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دوسرے ایریاز ہیں جو کہ ایسیٹس ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ ہارڈ ایسیٹس یا سافٹ ایسیٹس اس کو بھی مانیٹائز ضرورت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم فارمل اکانومی میں انٹیگریٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ مانیٹائزیشن کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اس چیز کو کرنے میں کہ جو ابھی تک جو ایسیٹس تھے جو چھپے ہوئے تھے جو ہڈن تھے جو ڈیٹ کیپیٹل تھا دیٹ ہیز بیکم اے اور اس کی جو اکنامک ویلو ہے اس کو آپ ایک طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ابھی تک ظاہر ہے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ ایکسپلاٹو نیچر کی وجہ سے وہ ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی جو اس چیزوں کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے پھر اس میں ظاہر ہے جو وہ جو ممبرز ہیں بی او پی کمیونٹی کے ان کو یہ موقع ملے گا کہ ابھی تک ان کو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ان کے یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ دے کین کنورٹ ان فارمل پروفیشنل جس کی کل کو ان کو ایک اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے اس کو ریٹرن مل سکتا ہے تو یہ مونیٹائز ان ایسیٹس کو کرنے کی بات ہے اور ایسٹس کا جیسے میں نے کہا اٹ کان کین بی بوتھ سائڈس ایسیٹس کوڈ بی نان ٹینجیبل ایز ویل اس کوڈ بھی ٹینجیبل ایز ویل تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو مانیٹائز کیا جائے اور جو ری تھنکنگ کی کانسیپٹ میں کنونشنل وزڈم کی ایک, ایک طریقہ کار یہ بھی ہے اس کے اندر جو تیسرا ایلیمنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے اوپر ڈپینڈنس ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو گیپ ہے اس گیپ کو ایک طرح سے کم کیا جائے کہ ہم ساری چیزیں ایک طرح سے بعض دفعہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس چیز کو انڈرٹیک کر سکتا ہے. رسپانسبلٹی لے سکتا ہے لیکن یہ آپ یہ کہہ لیں کروڈ سامان میں وہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے ری تھنکنگ کی کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ وائی ناٹ وائی ناٹ پبلک سیکٹر کین انٹر ان ٹو دوز ایریاز وچ آر ایٹ ٹائمس اور ٹل ناؤ بینگ کنسڈر آ آف آؤٹ آف باؤنڈ سیکٹر ضرورت اس چیز کی ہے اور اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ بھی انیشیٹو کی ضرورت ہے کہ وہ لے کے آئے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرے وہ ان کو یہ انسنٹو دے کہ وہ ان کا برڈن شیئر کرنے کے لیے وہ یا سوسائٹی میں مزید تبدیلیاں بہتری کی طرف لانے کے لیے اس چیز کو دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طرح آتا ہے کس حد تک آ سکتا ہے اور کس ان گیپ کو فل کر سکتا ہے اس کے بعد اگر یہ انسینٹیوز ہوں گے اس کے بعد اگر اس قسم کی انوائرمنٹ پروڈیوس کی جائے گی تو اس چیز کا ان کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی ریسورسز کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں گے سوسائٹی کی بہتر بیٹرمنٹ کے لیے اور گورنمنٹ کے اوپر جو برڈن ہے جو پریشر ہے وہ کسی حد تک ایز ہو جائے گا اس کے بعد جو چوتھا کانسیپٹ ہے وہ ہے سکیلنگ اپ اینڈ اسکیلنگ آؤٹ کا وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ اس میں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ڈی ہونا ہے یا سینٹرلائزڈ ہونا ہے تو یہاں پر آپ نے ایک بیلنس ڈرائیو کرنا ہے یہ جو اپروچ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلائنڈلی اے کی اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے سینٹرلائز کر دیا یا ڈی سینٹرلائز کر دیا کانسیپٹ جب اسکیلنگ اپ کا ہوتا ہے تو وہ سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ آتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو سینٹرلائز کیا اور اس کے بعد نیچے جو ریجنل لیول پہ لوکل لیول پہ آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں جب اسکیلنگ آؤٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ لوکلائزیشن کی بات آ جاتی ہے کہ ڈسیجن میکنگ آپ نے لوکل ریجنل لیول کے اوپر آپ طرح سے ایک طرح سے وہ کرنی ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو کنونشنل تھنکنگ ہے اس میں بیلنس لے کے آیا جائے یعنی کہ بلائنڈلی آپ کہیں کہ جی اچھا ہم نے سینٹرلائز کرنا ہے یا لوکلائز کرنا ہے تو جو اسکیلنگ کا کانسیپٹ ہے اس میں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس کو آپ اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز دیکھیں اکارڈنگ ٹو دا انڈسٹری ریکوائرمنٹ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جس آپ انڈسٹری یا جس سیگمنٹ میں جا رہے ہیں اس میں کون سی اپروچ زیادہ بینیفیشل ہوگی اس میں ایک پراپر انالس کی ضرورت ہے اس میں پراپر اسٹڈی کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان دونوں اپروچ کو بیلنس کر کے چلیں آپ اگر ایک اپروچ پر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریزلٹس وہ جو آپ چاہتے ہوں تو ان سب چیزوں کو جب مد رکھتے ہیں تو جو اسکیل کا کانسیپٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی جو ایگزامپلس جو کیس اسٹڈی سامنے آئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کمپنیز نے ان اداروں نے اس کو اس طرح ایکسپلائڈ کیا اس طرح لیوریج کیا کہ الٹیمیٹلی اس کو اس کے بینیفٹ ملے تو ان سب چیزوں کو جب آپ ان کمبائنڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اسکیلنگ کا کانسیپٹ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ بات تو ہم نے شروع دن سے طے کی تھی کہ جو کنزیومر بینکنگ یا ریٹیل بینکنگ ہے یہ اسکیل بزنس ہے لیکن اسکیل میں بھی یہ جو آپ کے پاس آپشنز ہیں یا آپ کے پاس چوائسیز ہیں کہ آپ نے اسکیل اپ کرنا ہے یا اسکیل آؤٹ کرنا ہے یہاں ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کو آپ ڈسیزن لیں اکارڈنگلی اس کو اپنی پالیسیز کو بنائیں اور یو شوڈ ناٹ گیٹ سرکل جس میں آپ کو پھر پرابلم ہو کہ آپ نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو بعد میں پتا چلا کہ اب آپ, آپ کو ریورٹ بیک کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ڈرائیو اے بیلنس ان ٹو دیٹ اس کے بعد اس کا جو آخری کانسیپٹ ہے یو ہیو ٹو گورن تھرو انفلوئنس رادر دین اتھارٹی یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو اس کے جو پلیئرز ہیں آپ اس کی جن کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں آپ ان کو بجائے یہ کہ ان کے اوپر اتورٹیو اپروچ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اپروچ کریں کنسڈر دیم ایز اکول پارٹنرس آپ ان کو بتائیں کہ ان کی پارٹنرشپ کا جہاں فائدہ ان کو ہوگا یا آپ ان کے ساتھ اگر پارٹنر ایسے بینک کرنے جا رہے ہیں آپ کو ہوگا کمیونٹی کو بھی اس کا ایڈوانٹیج ملے گا کمیونٹی کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا تو یہ جو ایک ایلیمنٹ آف انفلوئنس ہے رادر دین اتھارٹی یا یہ کہ آپ جو آپ کہہ لیں کہ آپ سینئر پارٹنر ہیں یا آپ کے پاس ایک طرح سے ججمنٹ یا ڈسیجن میکنگ ہے اس کانسیپٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا آپ کولوبریشن کر رہے ہیں آپ ان کو یہ تاثر دیں آپ ان کو یہ امپریشن دیں آپ ان کا یہ کمفرٹ اور کانفیڈنس لیول یہاں لے کے آئیں کہ ہم یہ کام مل کے کر رہے ہیں اور اس میں میچل بینیفٹ ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سب کا فائدہ ہے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس سم تھنگ وچ پرووائڈ یو این اپرچونٹی ٹو بی آف سم سروس ٹو ناٹ یور اون انڈسٹری ناٹ ٹو یور اون سارٹ آف سیگمنٹ بٹ دا اوور سوسائٹی ایز ویل تو انشاءاللہ اب اس ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہمارا جو اسی حوالے سے ہوگا وہ ود ان دا بی او پی سیگمنٹ فائنینشیل سروسز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگلے لیکچر میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنزیومر بینکنگ ہے اس کی اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ